لیکن جو اپنی رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانی ہیں ان پر بالا خانی بنی ان کنچی نہر بہیں اللہ کا ودا اللہ ودا خلاف نہ کرتا۔